یا تجھے معلوم ناؤ کہ اللہ کے لیے ہے اسمانو ہے اور زمیں کی بادشاہی سزا دیتا ہے جسے چاہے اور بخشتا ہے جسے چاہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے